اللہ <سلام> مظالكم الله ثم مستقام سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم رسول الله الدين علي يا آ منوسند سر چشمو چراغ خان ماتا ہے مجھے دے دور العلماء مولانا سبحان الله کروڑ گاؤں اٹھانوا اندر جناب حاجی محمد نویر صاحب و مغور دے موقع تواہوں دعوت جباب ہاضر ہو مرتبہ جوڑے دا صدقہ دی سعادت کی شہادت آمین زور سيدنا الله عليه رضي الله تعالى عنه ذ المبارك इलाके के अंदर पहली خدمت دی شرم حاصل ہو رہا دوست <تصفيق> <دوستان تصفيق> دعوت نے ناچیر نو شاندار موضوع اکھیا سی لیکن چہلوم اس موقع تناسبت میں بہت بیان کروںکہ آپ کی ہسلی نام جو مشہور رکھ آپ کا اصلی نام نہیں دنیا ان حالات شریف تو واقف نہیں آپ کا نام محمد یوسف سلح ائی سن جاپا دربار سا بزرگ کا نام شریف اڑیسا آپ نو نال عشق بڑا سی بڑا وقت ان دربار تزاریا تو لوکی آپ گئے آپ محبوب تے پیارے دا نام وہ یاد کر لیا لال سن بڑے ان کچھ نہ کچھ رک رکھ ہے ان لیکن میرا بال رو اس موقع ملاسمت سب سے اعلی خاتمے کی نشانی مومن مسلمان کا سب تو اعلیٰ خاتمہ ہے وہ قدم بڑھ بنتا ہے جناب نوئل علم خاتمہ ایک اتنا عظیم اور قیمتی دولت ہر صاحب ایمان بندہ اس کی فکر رکھنا اللہ سوال کرتا ہے پروگارا خاتمہ چڑھا کر ولی بھی اس کا سوال زیادہ کرتے ہیں آم مومنٹ بھی اس کا سوال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اگلی ساری زندگی دا مدار جے رہے تو یہ ہوئی گی یہ سونا ہو جاوے کہ اگلی زندگی ساری سونی یہ کوڑا ہو جاوے کہ اگلی زندگی ساری کوڑی ہو جاگی تو میں جناب دل سلم نے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیاں حدیث آنا سبحانہ بیان کرنا ہے کہ سب تلا خاتمہ کدو بند کس طرح بند کس حال بیان بخاری مسلم دی حدیث ہے. اگر کسی نہیں سنیا پہلے مشہور نہان کرس گی سانو پہلا بھی لوگ آدھے نمیاں گلا بیاں کر سب اعلی خاتمہ سب تو افضل خاتمہ دی نشانی کی دسنی لیکن اس قابل اس پہ یہ تو ہر مسلمان منہ گا دنیا کائنات کے اندر سب تگلا خاتمہ پاپ محبوب سلمبے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وال مبارک خاتمہ کسی نبی دا بھی نہیں دا. جو بھی ہے کہ نہیں. بے مسلمان بندے دا دا اختلاف ہے سب تلا خاتمہ سب تو افضل حال وقت وفات دنیا تو اعلی حال اللہ ہوں وہ ہر شریف سرکار مختصر مسلم سنو جی گے حیران ہو گے یہ گل کدی نہیں کسی بیان کی ہونی یود تسارا جاندی باقی لانت پیجنی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم شریف کا حال سر سمان فرماؤ بڑی انوکھی گل اے دنیا تاند اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حال شریف کہ زبان شریف یود نسارا دلانے سن پتا چلیا آلہ خاتمہ اس بندے دائے امت چ ہی لانتا جا لانتاجنا جاوے تاکہ اللہ دے پاک محبوب کے خاتمے مناسبت حاصل ہو جائے میں اللہ اللہ اللہ اللہ حدیث مبارک سمانا بخاری مسلم دی میرے سامنے دوستو پہلے حدیث نمبر سنو بخاری شریف چار سو پینتی چار سو چتی پندرہ نمبر غلط لکھا اٹھنجا پندرہ اٹھوجا مجھے بخاری کے دو, دو چار دو چھ باہ سے آئی ہے بخاری شریف مسلم شریف دو سو دو سو اکتی دو جگہ مسلم شریف کے اندر آئی بیان کرنے سا طیبہ طاحرا سدی خامہ عائشہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور کے دے چاچے پتر دے وقت جیڑے حضور سرکار کے سرانے شریف موجود ام بیاندی سمت فرماؤ اناشت کالت خال رسو اللہ سول اللہ علیہ وسلم تیمر لمحہ لہ نلا نا خلو کبور امبیا دوسری روایت ان عائشة دو ابن عباس لما نظر صلاحسم یتو خمی ستل ال وجہ کشفی فکال وہو گدا لہ نلا ال اتخذوا سوارا خلو مساجد اماشہ حضرت صحت یاب نہیں ہوئے یعنی آخری بیماری تکلیف اندر دنیا تو تشریف لے گئے اس آخری وقت آپ علیہ دو والتسلیم چادر مبارک چہرے شریف دے لے لے ہوئی سی. بار بار چادر مبارک ہٹا سنگ سن چہرے شریفراہدارا کب نساج یہد نسارا ہوئے نہ اپنے نبیا دیا خبر سجدہ گاہ بڑا ان منہ کر کے یاری یعنی نماز دے سن آپ سر تو سنی آخری لمحات شریف دے،, دنیا دے, اندر دے اللہ دا محبوب یہود سارا تلادیج گا ہویا مو سجدہ اللہ را شریف سب کو آلہ خاتمہ اوہی ہے، کہ بندے نیود نسار بھیجنے دا موقع مل جاوے کیونکہ اللہ کا محبوب بھی دنیا کو کیا ہے جہاں استحادا سب کو محمدی رگ لے گلا بولو اپنے نبی پا س خاطمے کا ذکر سن کے پایا اپنے دل خراب ہو لوگ بولتے سلام دی زبان شریف جو رب حبلی رب حبلی پرگارا میری امت بخش دے میں پنج ہزار کتاب لبیا ایک کتاب غلط بھی غلطی ایڈی جہ لیٹے نے جھوٹ بھی بول دینے تو کسی سر نہیں بول دے ہاب واہ با یا بو یہ مانا بخشن ہوتا ہی نہیں یہ مانا تو ہوں کسی کو کچھ چیز عطا کرنا کسی کو عطا کرنا کسی کو کچھ دینا بخشش کے لیے رب پھر بھی اتنی ہونا چاہیے مقصرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک جھوٹ تو, تو مانا غلط آپ سلح اسلام کی جی زندگی ہے چاہے آپ نے پتہ نہیں امت ہی بخش کی کنگنی دو آخا چھٹنی ہے سوچنی ساتھ لیکن بھائی اپنے آپ بنا لانے کی روایت بنا کے تو اس پیش کرنی بخاری حتیشا جہ نبی پاک نے فاتمے کا یہ بیان پہ کردیا کدی ہاتھ نہ لوناف کرتے یار سچی دوسرے مجموعہ بیٹھے ہو تو پتا ای ہزور سر ہزور خاتمے لفزوں کا پچی دس اج پتا لگا ہے؟ کی امت ہے جنہ اپنے رسول دن دنیا تو جان دے حال دی خبر كوئی بول مسلمانوں دسو سی وہ تہن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لان کی خبر کوئی چیٹیاں کسی نے سنائی میں سنا رہا چور کتی رل جائے تو ای اگر انسان وقت جڑا ہے یہ حال بیان ہوتا تو امت نو پتا لگتا کہ نبی سڈا اس حال گیا یہ سارا پاؤ گئے ایمان نال دس رہے جہی امت نو یقین ہو گئے سڈے رسول کا حال ہی نہیں سی دیا تو جانے ممکن ہے کہ زندگی یاری دوستی دبی نہ پاوے یہ تو ممکن ہی نہیں سی پر فکی را سمجھ لڑا بندہ اپنا سولہ خاتمہ کرنا چاہتا ہے وہ لانت زندگی تکرار ہوں میںدیوں بال سمت آ کے جس کرس حکمت ایس وقت لانت آن بھی حکمت جناب معلوم ہری کا ندی ابد اللہ سوشل موومینٹ دا کا مقصد آ سجے کبے باپ ماں کی شکل شک سجے پاس والا باپ کی شکل خبر شکل پا پیو آہ مطلب سچا ہے یہو کے مر جبے پاس ماں شکل بن کے بیٹھا عسائی میںری ماں عیسائی سچا اس دو ملبوں والے شکل دلیس کوشش کرنا خاتمہ ایک بس مجھا گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی یہود و نصارا مثال میں ذکر کیوں فرما رہے ہیں امتوں سبق مل جائے جس نے گوں ہے تیرے کلو اس نے لعنت بھیج کے تفا محمد کا کلمہ پڑھ دیا دنیا دور سمجھ آئی کوئی نہ کمر کبھی ران اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اے دا مطلب اے تو جو مسلمان ہو تو پتا چلیا مومنٹ داتمے صحیح کرنے سونا کرنا, کرنا ضروری اے دل در یار غیرت اگ لگی ہو سمجھے انہوں نے گلا دیا ہوئی جہد رحمت اللہ لال امین گا رحمت کی شک رحمت نہیں دنیا تو جنہیں لانا پا کے جاوے سمجھ لے لکھی ہوا بھی نہیں آ سکتی لانتی ہوئے گا لہنا تو نہ لاندیا مرو بہت رحمتہ رحمت گینے جی سبحان اللہ اچھا ہوں اتے گم کرا پہلا دسو دے خاطم کا حال سن کے دل چی جائے پکی گل ہے دیکھ لو میرا چاطی ماریا جا اپنے جیلا حل جہ مارا کہ دل چرح تے سمجھ لائے تیرا خاتمہ اس دل سڈیا پیا گل کی بےسمج دا کام لکان دا مذہبی منافع تو بولو دے صحیح چھا ماری جی کہیں Sadat Kalam d'Allah, hoi, fornahu wa ikhra'l-ehi muslima, apiwe belse, putz mullah sehna putz, rogaya al-lahai, pandon sejio khaari. Aram, aram, aram, aram, aram, aram, aram, aram, سونے میری اللہ جی سب تو آلہ جگڑا پھر سڈے تک وہ ساری مسلم کے آئے رب دسنا چاہ رہے مسلمان جی س یہو وہ سارا کی سوچا بول رہے کہ نہیں توجہ ہے وہ فاقی روئی صاحب ادا بغیر سلال دلے مرتے دلے دلے دار فریاد دل فر کی نہ جانے کا منہوس kaaf farmande ne rabbala zalal ala al aram min al kafirin qul ya صحیح قرآن دیا رمزان سمجھا بڑا بولتے نہیں مرو آؤ فرمانے گال اللہ قرآن کی ترتی کر رہے لفظ قرآن تلمی تلمی بلا کرنا تلمی واس کا کیا فرق ہوتا ہے ہے دنیا میں اقبال اٹھ کے میں دعا دلے مرد اگر اچھی بولو پھر کر لے اقبال <سؤال> کہتے ہیں لوہ کی غیرت زندہ کر لے بلچتی کہتے ہیں اللہ محبت کری گری حق کی امت میں زندہ کرتا ہوں زندہباد زندہ میرے آقا کی غیرت آل. وعنت اللہ عرمیہ سارا اتنا خدو قبور عام بیا ہے مساجد کہتے کہتے دنیا سے تشریف نہیں ہے سید اللہ بیا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا اقبال کرتے ہیں اللہ لا تزر والی بجلی اور غیرت آگ مسلمانوں کے دل میں پھر زندہ کر دے میں <سلام> کہتے ہوں اللہ لا تزر والی آگ بھی سبحان اللہ لیکن محمد کے گھر والی آگ پیدا کر دے اچھا اللہ، اللہ، <سلام> <سلام> میرے دوستو اور <سلام> <سلام> اگلی گل کر میں حا مبارک حدیث حدیث کلام کی حاجت نہیں ہوتی متفقہ لائے ہوئے تو حدیث پیش کی جو رسول پادیا امت واسطے آ سبق چڈ گئے اس قوم قومی ادارے اس قوم قومی تعلیمی ادارے انہوں نے ادرا محبت تازیم عزت تارا کچھ کٹے ہونے کا سبق دتا جائے مینو ایک موٹی جی گل دسی مستفا خاتمے خراب کرن کی کوشش دیوار حدیث حدیث بخاری دی جو ہے لکھ دینی چاہیے کہ نہیں لکھ دین گے یہ حدیث دین گے پکیس نہیں دسو جی وہ حدیث نہیں لکھے وہ حدیث رسول نہیں لکھتے وہ حدیث رسول نہیں لکھے تو بچے د اور oh, رسول رکھتے نے تنا رکھ آشک چنا خنا. آشک چنا کونا آشک ایسے کرتے انہوں نے رسول پاک لائڈی گائے حدیث بھی لکھنا گوبارہ نہیں کرتے وہ بھی خاتم ہے حدیث ہائے ہائے ہائے ہائے پاک محمد کریم داتمے کی حدیث ابھی قومو اللہ سبحان اللہ لالی سنگ کروڑ کی گل کرا اللہ آپ کا نام شریف محمد یوسف سوناد نے بہاؤ تین سکری منتالی سانو پتہ نہیں کرنا آخیا جس وقت میں لکڑی ملتانی بھی لارو لالی سر کروڑ والے پرانا نام کوٹ کروڑ حضور چبلا گوش حق لکڑیا ملتانی آب جا آب جا آب دا سارا خاندان. پہلے آئے کروڑ پہلو اتنے پھر آپ تشریف لے گئے مبارک تھا جیڑی پتہ نہیں سدیاں تو اوساں کتباں دا مرکز رہی ہائے دے نہیں اور کروڑ آپ اس واسطے کہ خواجہ محمد یوسف سرکار جیڑے سن نے سورت مزمل ایک کروڑ وار پڑھی بولو تو سی سورت مزمل بولو کتنے بار پڑھی اللہ آئے سمجھے جو کرونا پتی سن کروڑا پتی اور دی لار کروڑ مشہور نہیں ہویا یہ اج کل کروڑا پتی بندے علاقے مشہور میں پرانے زمانے اللہ دا فقیر جیب ڈیڑا فقیر دی وجہ شہر مشہور شانا اللہ کے فکیر نا شہر وجنا شروع ہو جائے گا پہلا بندے پہلا سیانے ہوں سن پھر گیرت آگ ہوئے سناہ فکیر درویش ہے جی سبحان اللہ فاٹے کپڑے چاہتا سا <تم embedded> جس آل بھی لیکن اللہ والا سی سی سی غیرت والا سي, اخلاق صفات مشہور ہوگی نہیں میرا اتنے جملہ کسی نہ کسی گل باطل بھی کسی گل چوٹ ہو انشا اللہ دل دماغ کی سونے لال ایسا کروڑ کی گل آپ جدو تشریف لیا آپ نے آمنگ کسے کی ادھر جانا نہیں چاہتا جدو آپ بہودی لکڑی سرکار خواب دے اندر ملے آپ دسویں سدیے نو سو نمبر لے خواب روز رک نے فرمایا پتر اتریف لے لیا کوٹ کروڑ حقی تجریف لے لیا آپ کے ڈیلا لایا لوگ بڑے غریبا اللہ جب ممالک قربان جا جی حضور تنگی بڑی تو آ فرماو دریا دریا سر تو مچھلی لے کے آنے لیکن تنگی بڑی دریا مچھی مک گئی آ فرمے نے جاؤ مچھلی فڑو کی مچھلی ہے اور تے جاؤ جاؤ جا کے پڑو دیکھا ایک سی دو ہر گئی اللہ کے فکیل نے گروال تو رزق لبا رحمت بھی برکت بھی رزق ریسکل دلوان ہے مرکز جگہ جگہ پر ہیں لیکن آپ فرماتے پتر جہاں نہیں لبتا باہر کبھی ہوگی باہر کاروبار کر کے لاؤ بڑا کچھ لگ جائے گا نہیں کی فرمایا, فرمایا جاؤ, جاؤ جاؤ ایسا دعا کرنے دریا جی باد ہو جائے اس موقع دفاع لوگ نے نا ایک شیر بھی آخر آپ کی شان لال آیا ایک حوال آیا کچھ کے آیا لال آیا ایک حصہ پانی اللہ دے موڑ موڑ سمجھو جو فکیر ہو اللہ ہوں گے سارا نبی آخری وقت آپ جانتے سن والوں کو رزق رسکری فراوانی ہوئی بھی صحیح نا تو ایمان عزت آزادی ہر ش لے پرلے درجے آئے گی میں امت رو پہلو سمجھا جا جی رحمت لہن کدی بھی بھکے مر جائے چنگا لانت کر کے لانت اللہ جی ہر سارا بولدی نہیں بہت برو کبھی سڈے کو سچا سودا جی رب دے والا سودا نہ ہو سودا واپس اللہ محبوب دا سچا سودا نہ ہوئے سودا واپس میٹا میٹا لہر جاوے چوڑا بھی نہ لگے سڈے خاتمے دادا جنا سی ساری تعلیم نے بنیاد اچھی رکھ دیتا ان محبت اُلفت پی لو تاکہ دا خاتمہ ہی خراب دنیا خاتمہ ہی خراب اسبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا خاتمہ رب تو من دے اللہ اللہ ہے سنا رشتے للہ اڑا پالا لالا میرے تے ڈٹ جا میرے قائم رہ جائے کفر دے گذلیل نہیں ہوندے دین سڑ کے دے دوارا نہیں کرتے لانتہ یہود رسالے پائے رکھے اللہ رسول دے دشمناں دشمنیاں دعوت کوں نفرت دے وسائت دے اللہ فرماتا ہے جڑے مردے نہ ہیں انہاں دا ساتھ بیٹھا وی مولا ہے اللہ دے فرشتے رو لے نا جا لے مل بنا ان پر فرشتے اترتے جی اور کہتے ہیں اللہ خاص بول رہا نہ ڈرو نہ غم کرو آگے بڑھو بول دو کہ نہیں اکبر. سبحان اللہ اکبر ہم تو ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی ڈوبے جنہیں اپنے خاتمے خراب کتے نے مسلمان کے خاتمے خراب کرنے بیٹھے او میرے دوستو اس کو زیادہ سمخ راش کرتا اللہ پاک خاجی صاحب مرحومت فرما بیٹھو بیٹھو بیٹھے بیٹھے اللہ ارے دوستو یہ بلانس نہ بیٹھ کھانے اندر بیٹھو باغیاں نا باجو بھائی اسلی باجو باجو تے شوگر دی دوائی انسولین چوٹ جاندی ہے وہ الحمدللہ 500 روپے کر لے ور سارے کو اشرف صاحب سویرے تا سورج تھم اپنے کچھ کمی کلپ ادرو ادھر پیش کیتے سن کمی نے اعتراف کیا فیسر نے جیڑا کافل مزید اس واسے انہوں کمینیا انتہائی منت انتہائی غصہ ہے وہ مراطر شاہ صاحب اور سستی تھوڑی جی گفلت نال انہوں کمیون نے کام کیا اعترافی بیان کن کریب میں سنا جیسوئی سال نظری میں جنہیں کمیوں نے کدھر کٹ کدروں کٹ بیچ کی گل کہان بھی کروچوں کفڑ کو لا معاف کرو گل تو پوری ہو گئی سچے خبر گا تو بندہ بار سولہ تکلیف ہوئی تو بعد انہوں نے تھوڑے ہاتھ چمن کی عزت لبھی پیسے چار آئے میں رکی آدھے میں بلا ریٹ دتی کما لئے بندہ تباہ آ رہا ہے جسے اس کا ترتی کام آتی جسل اللہ کا فرض لے لیں سائز لے اسلے بندہ کامیاب ذاتی کمال سوائے میرے دوستوں میں جوڑے پاور سا تین اس کا کسی نکلا سنگ سو باغ نہ بولنے بن گائش ہے کہ نہ کسی سب کا میرا دعوی کما بچی راج میرے را تیسری قسط ہے اس کے اندر پارے جی نے تھوڑے جو اللہ اور جسے تفسیر کے اندر موتی کئے نے ایک بندہ ہے اگو ایک بندہ بیٹھا کہ شیخوں کا ذکر ہے شیخوں کا ای ای ای شیخوں کا شیخوں کا یہ شیخوں کا ہے پھر شیخوں سے کہتے ہیں پھر آتے آتے ہیں کہ دل میں شاید بیٹھ جائے اللہ فرماتا ہے پہلے کنجوسی بہ جاتی ہے وہ کہتا ہے شاید جناب جیسے شیخ ہوں گے جا جا جا اور قرآن اگر جان بچ کے چاہیے کوئی لا دن حاضر میرے خیال دے اس کو پڑے لا بھی, بھی, بھی حاضری ہو ترجمہ بھی آپ کا چھپ کے بندارے آ گیا آپ حضرت معاویہ دا نعر نہیں دے جلسے پتا نہیں کہڑی کہڑے لوگ اس قوم چاہیے صحیح دین حق پیش کرنے والے کان پیچھے کوشش کرتے باقی کر کے کہنا جیسے سیتاپور ایک ہاتھ ہلکا اپنے ساتھ ہی کر کے کہنا حضرت معاویہ کو بھوننے والوں کا حال میں اگر بتاؤں کا علمی حال کیا ہے وہ کس کرنے کے علمی نتیم لوگ ہوتے ہیں باقی اگر سننا چاہتے ہوئے اللہ, حُرا اللہ حُرا <زرس> <classifyÜNDNIS>